أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه إذ تسعدون ولا تلغون على أحد ورسول يدعوكم في إخراثكم فأسابكم غمًا بهم لكي لا تهزنوا على ما خاطكم ولا ما بابا تم و اللہ قبیر نمبر ایک سو نمبر ایک سو دو, ایسا دو, ایسا دو جب تم چڑھے چلے, چلے جا رہے تھے دور چلے جاتے تھے والا تلگونا آلہ آ اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے ور رسول ید رو گم کی افرا تم اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا غمم بھی غم تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا نکی کا تہزانو علامہ فادہ ہوں تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تم اس پر غم نہ کھاؤ والا نہ اسابا اور نہ ہی اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی و اللہ اس قدیرم اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب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 وہ اپنے ہی غم اور افسوس کے اندر اتنے مغم تھے کہ ان کو کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں تھی تو اصابقم غمم بھی غمل نکیلا تحزن علامہ فاطم علاما تو غمم بھی غم یعنی تمہاری کوشاہی کے بدلے تمہیں اللہ نے غم پر غم پہنچایا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 تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو خبر ہے وہ غلط ثابت ہوئی تو وہ جو پہلا رنگ تھا شکست والا وہ بھی بھول گیا پہلا چھوٹا رنگ شکست والا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کی وجہ سے سے نکل گیا اب یہ بڑا رام وہی دل کو کھایا جا رہا لیکن جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم شریع و سلامت ہیں تو وہ جو کچھ بھی شکست ہوئی اور جو نقصان ہوا وہ ساری مصیبتیں کا ہو گئیں دل اطمینان اور سکون میں آ گئے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 کیونکہ جب متبادل وجہ کو غم آتا ہے تو بڑے غم کے بعد چھوٹا غم بھول جاتا ہے انسان سختیاں برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے بلواہ و قبیر ان دا کا مرون اور جس تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب خبر رکھنے والا ہے تما انصلہ علیہ دل غمی امن کر ناخا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 یل بلّہ غیر الب ذنیہ وہ اللہ کے بارے میں نا حق جاہلیت کا گمان رکھتے تھے یقول وہ کہتے تھے حل نا بل العمری بل کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے ال کہہ دیجیے اندل امرا اللہ اللہ کہ بے شک معاملہ سب کے سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے اللہ ہی کے اختیار میں ہے یسفون فی ان وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے مالا یو لو نف جسے وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے یقولا وہ کہتے ہیں لوکا نلنا مل امری صحیح تو پھرنا ہاؤنا اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے قل کہہ دیجیے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 ولیب علی اللہ معافی سدوری کم اور تاکہ آزمائے اللہ اس چیز کو جو تمہارے دینوں میں ہے ولی وحفا معافی سلوبی کم اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ علیم الصدور اور اللہ تعالیٰ چینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے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 سیدنا ابو طلشہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم سب پر اون چھا گئی جبکہ ہم اوہ کے میدان میں اپنی سفوں کے اندر کھڑے ہوئے تھے جن کا میدان ہے سفوں میں کھڑے ہیں پر اون تاریخ ہو گئی حالت یہ تھی کہتے ہیں کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گرتی جاتی تھی اتنی اون تھی کہ ہاتھ کی جو گرست ہے وہ کمزور ہو رہی تھی میں اسے اٹھا لیتا تھا پھر وہ گر جاتی تھی پھر اس کو اٹھا لیتا اس قدر عور تعالی نے نازل کی اسی طرح سی بخاری کی یہ روایت ہے اور ترمنی کی روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ طلحہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اہب کے دن میں نے اپنا سر اٹھایا سر بلند کر کے دیکھا تو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 تو اللہ تعالیٰ نے اونگ تاری کر دی اور یہ سب پر نہیں جو خالص مسلمان تھے ان پر یہ اونگ تاریخی ہوئی یبشا با اس کا تمل کو ایک گروہ کو ایک جماعت کو اس اونگ نے ڈھانک لیا ایک گروہ پر یہ اونگ چھا لی با ایسا تم قد احمد ہو منفوسو ہو کمزور ایمان والے اور مناسب جو تھے یہ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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صاحب کو لے کے مدینے سے پارے اور میدان میں آ اور وہاں آ کے مار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو مانی نہیں گئی مجبوراً ہم ساتھ ہو لیے ہیں ہمارا کوئی اختیار نہیں یقون اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے یقون مل امریش امنا کلا ہونا کہتے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 اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات ان منافروں نے کہی ہو جو عبداللہ اللہ بھی نبئی کے ساتھ واپس چلے گئے تھے ہزار کی تعداد میں نکلے تھے نا تو تین سو اپنے لے کے واپس چلا گیا تھا وہ جو واپس جانے والے تھے انہوں نے یہ بات کہی ہو رہے ہماری مانگ لیتے تو کپل نہ ہوتے ہم دیکھو آ گئے نا سکون سے بچ گئے نا وہ ادھر گئے تو مارے گئے بہر حالات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پل لم تل سی بوتی تم لا ذلدین کو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے ہیں لارا ذلینہ کوسیبہ علیہ مل قتل مواد تو جن کی قسمت میں جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا ہے وہ اپنے اپنے قتل گاہ میں قتل ہونے کی جگہ پر ضرور پہنچتے اللہ کے فیصلے اٹل ہیں تقدیر سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ولی اکثری اللہ کلو یعنی جگہ بہت میں جو کچھ ہوا اور جن حالات سے مسلمان دو ہوئے اس سے کئی اور حکمتوں کے ساتھ یہ بھی مقصود تھا کہ تمہارے دلوں کی حالت ظاہر ہو جائے پتہ چل جائے کہ تمہارے دلوں کی حالت کیا ہے اور تمہارے دل جو ہیں وہ وطلوسوں سے پاک ہو جائیں یا یہ کہ منافقین کے دلوں کا نفاذ وہ نگر کے سامنے وعدے ہو کے آ جائے ایسا ہی ہوا کہ لڑائی بگڑنے سے سارا بھانڈا منافعوں کا پھوٹ گیا اگر لڑائی کا معاملہ نہ بگڑتا تو یہ چھپے رہ جاتے لیکن وعدے ہو گئے ہی تو بھی جانتا ہے ان البین یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پھر گئے جس دن دو ماں کا سبو یقیناً ان کو شیطان نے اصلاح دیا تھا ماں کا ان کے بعض اعمال کی بعض کو صاہیوں کی وجہ سے والا خدا اور تحقیق اللہ نے ان سے درگزر کیا اندیم یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے ہے یعنی اہب کے دن جو لوگ مسلمان میدان جنگ سے ہٹ گئے وہ شیطان کے پسلانے کے سبب ہٹے مگر شیطان کو جو موقع ملا انہیں پھسلانے کا وہ ان کے ہی باز آمال ان کی باز کوتاوں کی وجہ سے ہوا جن میں سے بعض کا گنا یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی گنا کیا تھا کہ ڈرے سے نہیں اترنا واقعی وہ نیچے اتر آئے اسی لیے اتنا ہے اہل علم کہتے ہیں کہ ایک نیک کام کرنے سے دوسرا نیک کام کرنے کی توفیق ملتی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 وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے تھے کہ وہ اسلام سے پھر گئے ہیں مدد ہو گئے ہیں بلکہ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے اور شیطان کے پہکانے پسلانے کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگے اور اللہ سبحانہ ہوا سا نے پھر ان کا یہ جرم معاف کر دیا والے اللہ نے ان کا یہ جرم رعاد کیا انفور حلیم یقینا اللہ تعالی نہایت بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے